نج البلاغ خطبہ نمبر دو سو چونتیس امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں امال بجا لاؤ ابھی جب کہ تم زندگی کی فراخی و وسط میں ہو امال نامے کھلے ہوئے اور توبہ کا دامن پھیلا ہوا ہے اللہ سے رخ پھیر لینے والے کو پکارا جا رہا ہے اور گنہگاروں کو امید دلائی جا رہی ہے قبل اس کے کہ عمل کی روشنی گل ہو جائے اور مہلت ہاتھ سے جاتی رہے اور مدت ختم ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملائکہ کا آسمان پر چڑھ جائیں چاہیے کہ انسان خود اپنے سے اپنے واسطے اور زندہ سے مردہ کے لئے اور فانی سے باقی کی خاطر اور جانے والی زندگی سے حیات جاویدانی کے لیے نفع و بہبود حاصل کرے وہ انسان جسے ایک مدت تک عمر دی گئی ہے اور عمل کی انجام دہی کے لیے مہلت بھی ملی ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اس کی باغیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اس کی باغیں تھام کر اللہ کی اطاعت کی طرف اسے کھینچ لے جائے